بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و صحم محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ورثہ شاہ ورث اور باقی تمام ورل البشہ اور باقی تمام ورث کو شموسن میں موجود برادران اور دیگر خارن سامین کو سلام عرض کرتے ہیں اور آج اتوار ہونے کے لحاظ سے ہمارا سلسلہ دس جو ہے کتاب عقائد نعلب شاہ سوالن و جوابن میں سے تیسرا درس جو ہے آلو کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں اور میں نے شنو بتایا اس میں کتابی شکل میں موجود ہے اس میں کے سے کمی بے شک ہے ان تمام بائیوں کے لیے جو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ آرام سے مرلب سمجھ جاتا ہے سن لیتا ہے ان کو ایک دفعہ یہ کتاب چاہ پڑھ کے سنانا ہے ورنہ وسلی خواجہ کا درس پہلے میں نے پچاس درسوں میں الگ سے تفصیل سے دے چکا ہوں تو اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں مختصر اس کا متن پڑھ کے سناتا ہوں یہ کتاب سوال جواب کی شکل میں ہے اور سوال اور جواب دونوں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عقائد جو ہے چونکہ عقائد اسلام کی بنیادی امور میں سے وہ سمجھنے میں آسان ہو تو اس لحاظ سے کتاب عقائد نواشہ میں سے درس نمبر تین آج آپ لوگوں کے مبارک تک پہنچ جاتا ہوں اس میں اصل متن جو پہلے دو جو ہے مقدماتی پہلے دو درس مقدماتی تھا اور آج جو ہے باب اول سے کتاب و شرت کی بنیادی عقائد کا بحث شروع ہو رہا ہے کہ باب اول اس کتاب کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد کا مسئلہ عنوان یہ ہے اس باب کا اللہ کے ذات پر اعتقاد کا مسئلہ وہ ال ایمانیت میں سب سے پہلے جو ہے آمن تو باللہ ہے لہٰذا اسی سلسلے میں جب ہم بولتے ہیں آمن تو باللہ تو اس کا کیا معنی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا آمنتو میں نے ایمان لایا باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر اب اصول کتاب اس لیے خاجا کی جو سوالات کی سرمی پوری کتاب کو متن کتاب کو سوالات کی سرمی میں پیش کریں سوال نمبر ایک اللہ کتنے ہیں ہاں جی اللہ کتنے ہیں جواب اللہ ایک ہے اور وہ یکتا اور بے مشل ذات ہے ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے ہمیں یہ سوال تو بہت سادہ لگتا ہے لیکن تمام امبیا الہی ماشل انبیاء کو یہی بات ثابت کرنے کے لئے کہ اللہ ایک ہے عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے ہاں جی اور اس بات کو ثابت ان کا پورا اس دور کے کفار کے ساتھ جنگ ابراہیم کا نورت کے ساتھ جنگ موسا کا ہرون کے ساتھ جنگ ہاں شدات کے ساتھ جنگ اور تمام مشکلیں مکہ کے ساتھ رسول اللہ کا جنگ اسی موضوع پر رہا ہے کہ وہ لوگ ہاں جس طرح کعبے کے اندر تین سو ساٹھ جو ہے بت رکھے تو ان سب کو خدا مانتے تھے ہاں جی لیکن اللہ جو ہے فرمایا پران پام اللہ نے فرمایا میں ایک ہی ذات ہوں اور یکتا اور بے مصِ ذات ہوں لہٰذا پہلا سوال یہ وہ اللہ کتنے ہیں اس کا جواب ہے اللہ ایک ہے اور وہ یکتا اور بے مصِل ذات ہے یہ عاقدہ تمام الہی ادیان آدم سے لے کر تمام سلسلہ انبیاء نے اپنے امتوں کو جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ یکتا اور بے مثل ذات ہے شریک ہاں اللہ اللہ ملت ولا ملت ولم یک الہ وََََََََََ ننحد اس کا کوئی مثل ہاں وہ یکتہ ذات ہے سوال نمبر دو کیا اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے کہ اس کے قدرت میں علم میں حیات میں ہر چیز میں اس كے وہ بھی اس طرح کے قوت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو بے ذاتی ہی اللہ کے برابر میں آ سکتا ہو تو کیا اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے جواب نہیں ہرگز نہیں اللہ تبار و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے وہ شریک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دینا سب سے بڑا ظلم ہے چنانچہ اللہ نے قرآن پاک فرمایا ان نشر کا لذ ال المنظیم ہاں جی سورہ میں ہے بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہاں جی اس کا اس کا انعام اس کا کوئی مثل اور شریک نہیں ہے لیکن انسان اس چیز کا قائل ہو جاتا ہے تو اللہ کا یہ عمل یہ انسان کا سخت ناپسند ہے اس لیے اللہ نے فرمایا اس شیر کا لذ المنظیم بے شک شرک ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے سوال نمبر تین کیا اللہ تعالیٰ مشرک کو بخشے گا اب وہ ظلم عظیم کا شکار ہو گیا تو جواب اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہنے کا برا سغیرہ ہیں سب کو بخش دے گا البتہ وہ گناہگار بندہ جو خلوص سے دل سے توبہ و استفار کر لے یعنی ان کو تو بخش دے گا لیکن مشرق کو کبھی نہیں بخشے گا اس کے سوج میں چنانج قرآن میں جو قرآن میں ہے کہ اِنَ, اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ يَشَعَو اللہ ہر ایشر کبھیر معدون زال کلیم شاع یعنی سربر اڑتالیس اللہ ہیں انََََََََََ اللّہ یعنی بے شک اللہ جو ہے بے شک شرق کے سوا باقی تمام گناہوں کو اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا ان بے اللہ بشل لا یا نہیں باشے گا یوں شر اس کے ساتھ کسی چیز کا شریک قرار دے, دے یعنی اللہ شرک کو کبھی نہیں باشے گا مشرق کو نہیں باشے گا وہ یا پھر معادو نظام شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو باح گا علمہ یا شا جس کو چاہے تو جس کو چاہے ہوئی ہے جو بندہ خلوص سے توبہ کرے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا گناہوں کو چھوڑ دے گا اور سیدھے راستے پہ آئے گا ان کو باقی تمام گناہوں کو باشے گا لیکن شرک کے گناہ کو نہیں باشے گا سوال نمبر چار کیا مشرق کی توبہ قبول ہے اگر یہ مشرق توبہ کریں اللہ کی طرف اللہ جائیں جواب جی ہاں مشرق اگر سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ طیبہ کا یعنی اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرتے ہوئے اسلام قبول کرے ہاں اور اللہ کی توحید کو قبول کرے تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو بھاش دے گا یعنی اس کے شرک کی وجہ سے جو گناہ اس کے سر پر ہے وہ اللہ بخ دے گا جو ناقابل واشش گناہ تھا اگر وہ ایمان لے آئیں تو کلمہ اطبہ زبان پر جاری کر کے مسلمان جاری کریں تو اللہ تعالی اس کے شرک کے گناہ کو بخش دے گا اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے آمن تو میں نے ایمان لایا اللہ پر تو اللہ جو لفظ مبارک اللہ کا کیا معنی ہے لفظ مبارک اللہ کے کیا معنی ہے سوال نمبر پانچ جواب یہ لفظ جلالہ یہ لفظ جلالہ. لفظ اللہ کو عظمت کے لیے تعریف تعظیم کی خاطر جلالہ بولتے ہیں یعنی جلالت شان والے ذات ہیں جی یعنی تو یہ لفظ جلالہ جو ہے الہن سے لیا گیا ہے عربی میں حال لفظ ایک چیز سے لیا جاتا نا اس کا ایک اصل اور منبع ہے تو فرماتے ہیں لفظ اللہ الہن سے لیا گیا ہے اور معبود حقیقی کے معنی میں ہے اللہ جو ہے معبود حقیقی کے معنیٰ میں اور اس ذات بارِ تعلیٰ کا نام گرامی ہے جو پوری کائنات کا رب ہے یعنی اللہ معبود حقیقی کا نام ہے کہ معنی میں اور اس ذات باری تعالیٰ کا نام گرامی ہیں جو پوری کائنات کا رب اور الہ ہے پھر اللہ کے اعتقادات کے باب میں جو ہے باس آتا ہے صفات ثبوتیہ صفات سلویہ جی تو سوال نمبر چھ ہے کہ صفات ثبوتیہ سے کیا مرات ہے یعنی صفات صبوتیہ یعنی وہ صفات جو اللہ کو ایک اللہ ہونے کے لحاظ سے خدا ہونے کے لحاظ سے اس ذات کے اندر ہونا ضروری ہے وہ صفات جو خدا ہونے کی حیثیت سے اس ذات میں ہونا ضروری ہے وہ کیا مراتے صفات صبوتیات سے کیا مراتی جواب صفات ثبوتیات سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ پاک میں ہر حال میں ہونا ضروری ہے یعنی اللہ کو خدا ہونے کی حیثیت سے ان صفات کا اللہ میں ہر حال میں ہونا ضروری ہے ان کا نہ ہونا ایک ایک طرح کا نقص اور ایب ہے لہٰذا مدِ صفات ثبوت ثبوتیہ ثبوت سے ہیں تاث لہٰذا صفات ثبوتیہ سے ملاد وہ صفات ہیں جو اللہ پاکی ہر حال میں ہونا ضروری اور لازمی ہے تو ہر حال میں ہونا ضرور لازمی صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے پھر سوال نمبر سات اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیات ذکر کیجئے اللہ کے کی صفات ثبوتیہ کون کون سے ہیں وہ ذکر کیجئے جواب اللہ تعالیٰ کے صفات ثبوتیات درج ذیل ہیں ہین علیم ہائن یعنی زندہ صاحب حیات علیم جاننے والا سمیع ال سننے والا بصیر دیکھنے والا قدیر قدرت رہنے والا زو ارادت صاحب ارادہ اور ذو کلامن اور صاب کلام وغیرہی ہاں اس کے واجب الوجود کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتِ ثبوتیہ میں سے ہے تو سب سے پہلے آتا ہے یعنی اللہ کی صفات ثبوتیہ کون سے تو یہ صفاتیں واجب الوجود ہونا اللہ کا حی علیم سمیع ال قدیر ذو ارادت اور ذو کلام ہونا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتِ ثبوتیہ میں سے ہے اللہ کو رب ہونے کے لحاظ سے ان صفات سے متصف ہونا ضروری سوال نمبر آٹھ ان صفات کے معنی بیان کریں صفات سعودیہ کے معنی بیان کریں حیون سے کیا مراتے ہے علیم ان سے کیا مراتے ہے مطلب یہ ہے تو ان کی مختصر مختصر ویسے تشریف تو بہت زیادہ ہوتی ہے مختصر تواب جواب یون کا معنی کیا ہے حیون بذات خود زندہ رہنے والا یعنی ایک تو ہے کہ جیسے ہمیں اللہ نے زندگی بادشاہ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہم ہائی یون ہیں تو وہ ایسی ذات نہیں جس کو کسی نے زندگی دیا ہے بلکہ ہین یعنی بذات خود زندہ رہنے والا یعنی صاحب حیات ذات ذات خود زندہ رہنے والا صاحب حیات ذات یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہیں اور زندہ رہے گا ہائون کا معنی ہے اس کی بابرکت ذات کے لیے مور کا تصور ممکن نہیں ہے ممکن نہیں لیکن وہ ہر چیز کو موت دیتی ہے اور کائنات میں موجود تمام محلوقات کی زندگی اسی کا ذات کے توسط سے ہے تو ایسی ذات کو ہے جون کہتے ہیں علیم اللہ کی صفاتِ سب علیمن علیم ان کا کیا معنی ہے ہیں بذات خود جاننے والا اللہ کے بارے میں جب بولتے ہیں علیم یعنی بذات خود جاننے والا ہیں بذات خود جاننے والا چونکہ ہمارا علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کو کسی نے علم نہیں سکھایا اس اللہ کے برف عالم الین بذات خود جاننے والا یہ صفات علم سے ہے اور جاننے کے معنی میں ہے اور علیم یعنی جاننے والا کائنات کی کوئی بھی چیز یعنی خدا علیم ہونے کے مطلب یہ کائنات کی کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی عظیم ہو یا کتنی ہی ادنہ اور حقیر ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے لیکن اللہ کے علم پر کسی کو بھی احاطہ ممکن نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے ہاں جی کسی درخت سے یعنی اللہ کے علم کی وسعت کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے ہاں جی زمین کے اندر کوئی دانہ بھی نہیں جاتا مگر اللہ کو اس کا علم ہے یہ بری کائنات کے اندر کوئی حقیقی سے حقیق چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب اللہ کے احاطۂ علمی میں ہیں بشیر ان کو معنی کہیں ہے بشیر انہیں اللہ کے صفات میں بشیر یعنی بذات خود دیکھنے والا بے ذات خود دینے والا چونکہ ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنے کی طاقت اللہ نے دے دیا لیکن اللہ بشیر یعنی بے ذات خود دینے والا اس کو کسی نے دیکھنے والا اور دیکھنے کی صوت اس کو کسی نے نہیں دیا لیکن اللہ جو ہے خود ذات خود دیکھنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی ہر چیز اور ہر حرکات و شکنات کو ظاہری وسائل کے بغیر دیکھتی ہے ہم لوگ آنکھ کے کان کے ذریعے دیکھ کان کے ذریعے دیکھتے ہیں ہم تو آنکھ کے ذریعے دیکھتے ہیں لیکن اللہ کسی وسائل کے بغیر ظاہری اسباب اور وسائل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات کا نات کی ہر چیز اور حرکات و شنعت کو ظاہری وسائل کے بغیر دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں بشیر سمیع یعنی اللہ کے بارے میں جب فرماتے ہیں اللہ سمیون ہے سمیع ہے یعنی بے ذات خود سننے والا بے ذات خود سننے والے یعنی اللہ کو کسی نے سننے کی طاقت نہیں دیے وہ بے خود ازل سے ہی سننے والا ہے یہ ذات خود سننے والا یعنی اللہ کی ذات ہر خفی آواز کو سنتی ہے جس جی طرح اونچی آواز کو سنتی ہے کسی ظاہری وسائل کے بغیر اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد ضروری ہے کسی ظاہری وسائل کے بغیر اللہ کی ذات جو ہیں ہر چیز کو ہر اونچی آواز, آواز اور خفی آواز ہلکی آواز سب کو سنتا ہے قدیر بے ذات خود قدرت یا طاقت رہنے والا ہمیں اللہ نے قدرت بادشاہ طاقت بادشاہ لیکن اللہ کی قدرت و طاقت اس کے اپنی ذاتی ہے لہٰذا بے ذات خود قدرت یا طاقت والا قدیر ان معنی معنیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اس کا اس کا میں موجود عظیم سے عظیم تر جیسے کہ سورج چاند ستارے اور اونچے اونچے پہاڑ سمندر اور حقیر سے حقیر معلومات جیسے کہ مچھر چونٹی حشرات اور دیگر جراثیمی محلوقات سب اسی بازمت ذات پاک کی قدرت کا شاہکار ہیں پھر اللہ کے ذو ارادہ صاحب ارادہ کہ ہم نے بے خود اپنے علم اور ارادے سے کام کرنے والا ہمیں اللہ نے ارادے کی طاقت دے دی لیکن اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے علم اور ارادے سے کام کرنے والا اللہ کے ذات پاک اپنے ارادے سے جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہے ہم مال دے دو مال دولت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے اور جسے جس چاہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہے ذلت دیتا ہے اور ذو کلام بات کرنے والا یعنی اللہ بذات خود بات کرنے والا ہے اس کو کسی نے بات کرنے کی قوت نہیں بخشا وہ ذاتی ہی بات کرنے والا ہے لیکن ہمارے طرح کے وسائل کے بغیر ہم زبان کے ذریعے منہ لب کے ذریعے بات کرتے ہیں لیکن اللہ جی ہمارے طرح کے وسائل کے بغیر ہم لب زبان کے ذریعے بات کرتے ہیں لیکن وہ پاک ذات ان چیزوں کے بغیر اعشاد فرماتا ہیں وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی چیز ذات سے کسی بھی لحاظ سے مثل نہیں وہ ذات اپنی ہر صفت میں بے مثال اور یکتا ذات ہے تو آج کے درخت جو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اس کتاب میں سے ہاں یہ صفحہ نمبر تیرہ تک کہ شروع پہلا ستر تک آپ تک پہنچا دیا اللہ سب کو اپنے رب کی صحیح معرفت کی آمین فن عام